السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله سمحنا به ونستعين من شرور ومن اعمالنا من منحدین لاپ فلا مجھ اللهم اهدنا واشهدوا الله لا اله الا وأشهد أن محمداً عده ورسوله أما بعد أشهد خير الحديث قطاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشوره المحدثات هذا كل محدث بداع وكل بداع ولا وَقُلْ نَضَلَّ لَكُمُ النَّارُ ۗ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ حَقَّ ولاسموں شرلی سبلی ولی امری وقت من مل سانی کولی حمد و ثنا تاریخ و توصیف سبریائی اور بڑائی بزرگی اللہ سبحان و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ذات تھا وہ بح اللہ شریف ہے جو ہمارا معبود ہے جو ہمارا مسجود ہے جس کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا مسلمان بنایا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرط بخشاش ایک عظیم کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو دی اسلام جیسا ایک سچا اور سنجیدہ مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہم خوشی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ لہٰ لال مین قیامت کی درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما اپنے تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم و بارک وبارک آپ کے اس علاقے کے چند نوجوان چیتا کیمپ پہنچے تھے اور وہاں سے یہ پروگرام کی سیٹنگ بنی باوجود اس کے آج کا دن میرے پاس خالی نہیں تھا 28 اور 29 جنوری یہ دونوں دن میرا پروگرام اجمیر میں ہوا. میرے پاس آج کا ٹکٹ بھی تھا صبح کی پانچ بج کر چالیس منٹ کی فلائٹ بھی تھی میری لیکن آپ لوگوں کا اتنا ضد اور اتنا اصرار رہا کہ میں نے اجمیر والوں سے بات کر کے ان کے دو دن میں سے ایک دن کو میں نے کینسل کیا اور وہ دن میں نے آپ کو دیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں بیس تاریخ سے یہاں ہوں بیس اور اکیس کو یہ پروگرام تھا میرا چیتا سیم میں بائیس تاریخ کو پروگرام تھا کاندیولی میں تیئیس تاریخ کو میرا پروگرام تھا پونا میں چکلی چوبیس تاریخ کو مجھے اپنا کچھ پرسنل چیک اپ کرانا تھا اپنا ذاتی بھی معاملہ تھا میں نے خالی رکھا پچیس کو فرچ ہیت اور چھبیس کو کورلہ میں وائر والی گلی اور ستائیس کو باندرا میں اور آج اٹھائیس تاریخ کو آپ کے روبرو ہوں اور کل میرا پروگرام اجمیر یہ سٹنگ ہے مارچ میں مجھے پھر آنا ہے بومبے میں کہاں کہاں پروگرام ہوں گے وہ اشتہارات لگ جائیں گے مسجدوں تک پہنچ جائیں گے مجھے آج جو کچھ بولنا ہے وہ دراصل کوئی تکنیک کہے کہ جوشی بھی جس کو جوشیلہ خطاب کہا جاتا ہے وہ جوشیلہ خطاب میرا نہیں ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت وقت محمد اسلامیہ کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو باتیں آپ کے سامنے ہوں وہ ایک اختلاف کی نہیں بلکہ اتحاد کی بات محبت کا پیغام ہو لیکن اس کی بنیاد کیا ہونا چاہیے اتفاق کیسے ہونا چاہیے ہم اور آپ سب ایک پلیٹ فارم پر کیسے آئے اس چیز کو ہر آدمی اپنی, اپنی اپنی رائے اور اپنا خیال پیش کرنے کے بجائے اگر اس اختلاف کا حل, حل اگر وہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی حدیث میں اگر ڈھونڈتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں اور اختلاف کا حل موجود نہ ہو اسلام عام مکمل مذہب ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل کسی چیز کے فلسفے کو نہ سمجھ پائے تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہے نت اسلام کا اور آج جن لوگوں کے نام پر ہم اخلاق کھڑا کیے ہوئے ہیں اور ہم گروہ بندیوں میں جو ڈٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نہ دینا وہ آپ کے ہی بزرگ نہیں تھے ہمارے بھی بزرگ تھے یہ الگ بات ہے کہ ماننے کی کسوٹیاں آپ کے ہاں کچھ اور ہیں اور ہمارے ہاں کچھ اور ہیں عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں कि کہ یہ مسلمان عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں صحیح ہیں لیکن ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم بھی غلط نہیں ہیں ماننے کے طریقے الگ الگ ہیں عیسائی عیسی ایشا علیہ السلام کو جس طریقے سے مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے اور ہم عیسی علیہ السلام علام کو جس طریقے سے مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا تسلیم کرتے نہیں یہی معاملہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ہمیں رسول سے محبت ہے آپ چاہے کتنا کہیں کہ نہیں नहीं نہیں ہیں یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اس لیے کہ آپ نے ماننے کا جو متین کیا ہے ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے اور ہم جس طریقے سے نبی کو مانتے ہیں آپ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں چاروں اماموں کا معاملہ بھی ہماری نظر میں ایسا ہی ہے ہمارے نظریات بالکل پاک اور صاف ہیں اور چاروں بزرگوں کی میں قدر کرتا ہوں ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم برہد کو چاروں کو کہیں اور بات صرف ایک ہی پگلیں اور تین بزرگوں کی بات قرآن اور حدیث سے چاہے کتنی ہی اقرب ہو چاہے کتنی ہی وہ قرآن و حدیث سے مل رہی ہو لیکن ہم صرف اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم جس کو مانتے ہیں ہم اسی کی مانیں گے وہ تینوں کی بات قرآن و حدیث کے بہت زیادہ قریب ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم انہی کو پکڑے ہوئے ہیں انہی کو مانتے ہیں میرے بھائیو ہمارے ہاں اصول و ضابطے دوسرے ہیں ہم چار اماموں کو بزرگ اور محترم مانتے ہیں تو ہم چاروں سے حصہ کرتے ہیں اور ہمارا اصول یہ ہے کہ چاروں میں سے جس کی بات جس بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے جتنے زیادہ قریب ہوگی ہم اس بزرگ کی بات اس کو اتنی ہی زیادہ مانیں گے تو میرے بھائیوں ہمارے یہاں ماننے کا معیار اور آپ کے یہاں ماننے کا معیار دوسرا ہے لیکن ہم آپ کے معیار پر ہم آپ کو کفر کا پتبہ نہیں دیتے ہیں آپ کو اختیار ہے آپ ہمیں جو چاہو کہو لیکن ہم آپ کے کہنے سے وہ ہو نہیں جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھیوں جن بزرگوں کا نام لے کر ہمیں رسوا کیا جاتا ہے کہ یہ کو نہیں مانتے ہیں آئیے سب سے پہلے میں یہ دیکھا ہوں آپ کو کہ ان بزرگوں نے اس اختلاف کو کیسے مٹایا ہے ہم اختلاف کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں اختلاف پھیلانے والی بات نہیں اور اس طرف سے اب شور وال یہ بند کروائیے شور شرابا اس طرف سے بند کروائیے اور آواز بالکل نہ آنی چاہیے غور کیجیے میرے بھائیوں جن بزرگوں کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے ہم انہی سے دکھلا رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کو کس طریقے سے مٹایا سب سے بڑے بزرگ جن کا نام نامی اس میں گرامی لوگ بڑے ادب سے لیتے ہیں اور ہم بھی ادب سے لیتے ہیں کون تھے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور آپ سب کہیے رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہو ان کی اوپر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھی اختلاف کس طریقے سے مٹایا ہے شاہ ولی اللہ بہت پہلو رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اقدم جید بیروت کی چھپی ہوئی ہے سپا نمبر ستاون آباد ففٹی سیون سیون عربی کتاب ابو ہنی پر اللہ علیہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایزا عالم کا پولن کتاب اللہ امام صاحب اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو قرآن کے خلاف ہو تو ہم قرآن کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں گور کیجئے جو امام صاحب نے کہا ہے وہی ہم لوگ بھی کہتے ہیں اور ان جملوں پر ہم کافر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان جملوں کو اگر لوٹایا جائے تو یہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور کبر کا پتوا یہ کہاں تک جاتا ہے اس پر غور کرنا چاہیے امام محترم جواب دیتے ہیں اگر میری بات کچھ اور نکل جائے اور قرآن میں کچھ اور ہو تو روکو کو کتاب اللہ میرے مسلمان بھائیوں میں بڑے پیار سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور میں آپ سے واگہ کرتا ہوں کہ زندگی میں اتنا پیارا لہجہ میرا کبھی نہیں رہا ہوگا جو شاید آج رہے اب اس لہجے کو بھی اگر تم دوسرا رنگ دینا چاہو تو تم آزاد ہو تین سو ساٹھ دنوں میں دو سو دن ہمیں ایسے ہی بھگتنا پڑتے ہیں ہم تو پک چاہے ہیں اس ماحول سے امام صاحب کا اور چھوڑو پروا ہیں تو روکی ہندی کتاب لانا لوگوں میری بات چھوڑ دینا اور اللہ کی کتاب کی بات مان لینا اگر میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن کی بات کو لے لینا اور میری بات چھوڑ دینا غور کرو کہ کتنا اختلاف مٹایا ہے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ان اماموں نے کتنی محنت کی ہے اور آج انہیں بزرگوں کا نام لے لے کر ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جو سیل کیا جاتا ہے انہیں کا نام لے لے کر لڑایا جاتا ہے اور انہیں کا نام لے لے کر ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے ایک دوسرے میں شادیاں دینا اور لے نہ لینی حرام کرم دے دیا جاتا ہے مسجدیں الگ کر دی جاتی ہیں کہ تم اس کے نہیں اس کے اس کے نہیں اس کے ماننے والے ہو رحمد ناز امام ابو حلی پر رحمۃ اللہ پر کیا فرما دے اختلاف جانے کے لیے ابو اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بات لے لینا میں کبھی قرآن کے خلاف بول ہی نہیں سکتا ہوں انہوں نے اپنی سنجیدگی بتاتے ہوئے فرمایا وہ روکو بھی کتاب اللہ اگر میری بات اللہ قرآن سے پکڑا جائے تو قرآن کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا پوچھنے والے نے پھر ایک اور سوال کیا امام صاحب یہ بات, بات, تو, بات تو صحیح بات ہے चलिए بہت اچھی بات ہے ہم قرآن کی بات تو لے لیں گے لیکن اگر آپ کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو میں کیا کروں حدیث سے ٹکرا جائے تو میں کیا کروں کا کولم یو خالی ہوں خبروں رسول اگر آپ کی بات رسول کی حدیث سے ٹکرا جائے تو میں کیا کروں اللہ کے نبی کچھ کہیں اور آپ کچھ کہیں تو آپ کی مانوں یا اللہ کے رسول کی مانوں تو قربان جائیے پر رحمت اللہ علیہ بھی جواب پر کیا فرماتے ہیں تو خبر رسول میری بات چھوڑ دینا اور جناب محمد رسول اللہ کی بات تو لے لینا <تصحیح> یہی بات ہم کہتے ہیں تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں ہم <تصحیح> یہودیوں کی اولاد ہو جاتے ہیں اور یہی بات امام صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سوچئے کہ اگر تمہارے جملے ہماری شان میں ایسے ہیں تو یہ جملے کہاں تک پہنچ رہے ہیں ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور تم کیا بنا رہے اپنی بزرگوں کو جن کو تم ماننے کا سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہو پوچھنے والے نے ایک اور بات پوچھی چلیے اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو رسول کی بات مان لو اپنی میری چھوڑ دینا پوچھنے والے نے پوچھا اچھا اگر کسی صحابی کی بات سے ٹکرا جائے تو میں کیا کروں یعنی آپ کچھ کہہ رہے ہو اور صحابی کچھ کہہ رہے ہو تو میں آپ کی بات مانوں یا صحابی کی یہ صحابہ اگر صحابی کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہو آپ کی بات مانوں یا صحابی کی ہی تو اب ہنیمت اللہ علیہ نے فتبہ کیا کہتے ہیں رتر صحابہ صحابی ہوں گے رسول کی صحبت میں رہا ہے جتنا علم کو رسول کی سنت کا ہے اتنا مجھے نہیں ہے اس لیے صحابی کی بات کو لے لینا اور کو چھوڑ دینا ایمانداری کے ساتھ بتائیے جتنا دعویٰ تم کرتے ہو بزرگوں کو ماننے کا ہم نے ابو ہنی پڑا مت اللہ لے کس بات کو مانا یا نہیں مانا اللہ قرآن قرآن سے جس کی بات ٹکرا جاتی ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے قرآن کی بات لے لیتے ہیں حدیث سے جس کی بات ٹکرائی جاتی ہے ہم حدیث کو لے لیتے ہیں اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں صاحبہ سے جس کی بات ٹکرا جاتی ہے ہم اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں اور صاحب کی بات لے لیتے ہیں اندروں پر ہم نے عمل کیا ہم یہ ہو گئے میرے پیارے بھائی ذرا کبھی سوچو تو کیسے ہی اندازہ تو لگاؤ اللہ علیہ نے کون سی غلط بات کہی تھی اسی بات پر کر رہے ہیں ہم عمل کر رہے ہیں آپ ہمیں چاروں ایماموں کی شام میں گستاخی کرنے والا کہہ رہے ہیں اور آپ اپنے ایمام کی بات نہیں مان رہے ہیں تو سب سے زیادہ ایمام سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں چلیے امام صاحب کی یہ بات کہہ دی ویسے چاروں اماموں نے یہ بات کہی امام شاطی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی اور امام مالک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری بات کو اگر رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بات تو لے لینا یعنی میری بات شاید نہیں ہے کہ جو مانی جائے اگر تو <todak> <todak> چاروں اماموں نے جو بات کہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم چاروں اماموں کے ماننے والے بھی ہوئے ہیں آپ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہم لوگ اماموں کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے میرے بھائی رہی بات تو ہم نے وہی بات مانی ہے جو انہوں نے کہی ہے قرآن سے جس کی بات ٹکڑا جائے قرآن کی بات کو لے لو اور اس کی بات کو چھوڑ دو جو قرآن کے خلاف بول رہا ہے حدیث سے جس کی بات ٹکڑا جائے حدیث کو لے لو اور اس کی بات کو چھوڑ دو جس کی بات حبیز کے خلاف ہے صحابی سے کسی کی بات ٹکڑا جائے تو صحابی کی بات کو لے لو اس کی بات کو چھوڑ دو جس کی حدیث خلاف ہے آف... آئیے ذرا قرآن سے دیکھ لیں گے قرآن اختلاط کس طریقے سے مٹا جاتا ہے ہم, ہم لوگوں کو ایک پلیٹفارم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا میرا یہ خطاب لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دماغوں کو صاف صاف رکھنے کی اور تعصب سے پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی جو ذرا قرآن کا طریقہ دیکھو اختلاط کس طریقے سے مٹایا جا رہا ہے یا ایدینا من پائے تمے یا ایلینا من اللہ ولا تمو تم نہیں لاؤ ان تم مسلم آئی مانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے آئی مانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ سے ڈرنے کا حق ہے ولا تمو تم نہیں لاؤ اور تم نہ مرو مگر پورے کے پورے مسلمان ہو کر یعنی جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں پورا کا پورا اسلام کے اندر پائے اسلام سے تم ذرہ برابر بھی الگ نہیں رہنا اسلام کی حالت میں مسلم کی, کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے پورے کے پورے تم اسلام کے اندر رہنا اس کے بعد اتفاق اور اتحاد اور لوگوں کو ایک پھر فارم پہ لانے کی بات اللہ نے کہی ہے جمی تم سب مل کر یہ نہیں کہا کہ سعودیہ والے فلاں کو ایران والے فلاں کو ہندوستان والے فلاں کو پاکستان والے فلاں کو امریکہ والے فلاں کو ایران والے فلاں کو نہیں پران نے کہا وہاں کا جمی سارے لوگ سب مل کر تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا مضبوطی سے پکڑ لینا سفر رکھوں اور سرکوں میں مت بٹنا جماعتوں میں مت بٹنا ٹولیوں میں مت بڑھنا گڑوں میں مت بٹنا جن لوگوں نے اصول سکھا پڑی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کا ایک مفہوم میں مخالف ہوتا ہے مفہوم میں مخالف نکالیے قرآن نے کیا کہا اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سرکوں میں مت بٹو یعنی قرآن جو مضبوطی سے پکڑے ہوگا وہ کبھی فرقوں میں, میں نہیں بچے گا آج ہم فرقوں میں بچے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پڑے آئے قرآن میں توفاق اور اتہاس کی سب سے بڑی دلیل یہی آئی ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی سے اور جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ حدیث کو ضرور پکڑے گا اس لیے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے انسان صرف قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث کا سارا نہیں لے قرآن میں آیا فیم نماز قائم کرو لیکن نماز کیسے پڑھو یہ حدیث میں دیکھے گا قرآن میں آیا نماز پڑھو کتنے وقتی پڑھو یہ حدیث میں آیا قرآن میں آیا یہ نماز پڑھو لیکن ایک رکھا تھا رکو کتنے ہونے چاہیے کتنے ہونا چاہیے یہ کو حدیث میں دیکھنا پڑے گا میں آیا ہم نے تمہارے اوپر خون حرام کیا ہم نے اوپر مردار حرام کیا قرآن نے تو سارے خون اور سارے مردے حرام قرار دیے ہیں لیکن حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دو خون کلے اور دلی کو حلال قرار دیا ہے قرآن بتاتا ہے سارے مردے آرام ہے لیکن حدیث بتاتی ہے کہ مچھلی اور حلال ہے میرے پیارے ساتھی ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث کو پکڑنا ہی پڑے گا تو جو قرآن کو پکڑے گا وہ حدیث کو ضرور پکڑے گا تو لہٰذا زمانہ یہ ہوا لوگوں قرآن اور حدیث کو مزدی سے پکڑ لو بلاکار میں بد جو قرآن و حدیش کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی فرقوں میں نہیں مٹے گا آج ہم فرقوں میں پکے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اختلاف مٹانا ہے تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اختلاف مٹ جائے گا لیکن ہم اور آپ میں سے وہ لوگ لوگ کبھی نہیں پکڑیں گے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے ہے تو ایسے لوگ میرے پیارے ساتھیوں وہ کبھی قرآن و حدیث جب وہ منع کر رہے ہیں صاف طور پر کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی آپ کو قرآن سے اٹا رہا ہے تو جب آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے جب وہ حدیث نہیں سمجھ سکتے تو فرقے کیسے مٹیں گے فرقے کو مٹانا ہے تو پھر قرآن حدیث کو ہمیں اور آپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا ابھی ہم حدیثوں پر بھی آئیں گے کہ اللہ کے رسول نے اختلاف کیسے مٹایا ہے پھر ہم صحابہ کے واقعات پر بھی آئیں گے اختلاف مٹایا ہے میرے پیارے بھائیوں ہم آج اختلاف کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا بزرگوں نے بتایا قرآن نے بتایا اور صحابہ نے اس طریقے کو بتایا ہے انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے اور کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب ہمارے خلاف کیے ہیں ہاں آپ لوگوں نے جو کیا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے علاقوں میں دین تمہارے لیے تمہارا راستہ ہمارے لیے ہمارا راستہ تمہارا جو ہے اور میں جو ہے مبارک ہوں ہمیں مسجد مبارک ہو میرے پیارے ساتھی ہو آئیے ہم دیکھیں قرآن و حدیث کے آئینے میں اختلاف کیسے مٹایا گیا ہے یہ اختلاف مٹایا گیا اختلاف قرآن و حدیث کو پکڑ لو گے مٹ جائے گا اور جہاں قرآن و حدیث کو چھوڑا جائے گا وہاں اختلاف ہوگا پھر کے پٹیں گے پھر کے بنے گے آئیے آئیے قرآن کی میرا دوسری آئے میں آئت نمبر دو علی اما اکمل تو لم دین تم واقعی تو ملسلہ مدینہ میں حافظ نہیں ہوں پوچھ لیجیے گا حافظوں سے یہ قرآن کی کس طارے میں لیکن قرآن کی آیت ہے ترجمہ سن لیجیے اختلاف ختم کیا جا رہا ہے علی اما لکم دین تم اے نہیں آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا مکمل ہو چکا تھا ندی اگر کے اوپر پر اللہ نے لانگڑا دین مکمل کر دیا ندی کے اوپر پر واس منتولی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہم نے اپنی نعمتیں پوری کر دی, کر دی کر دی آگے والے جملے دیکھے انہیں جملوں سے مجھے آپ سے باپ سے باپ کچھ گفتگو کرنا ہے اور میں اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں لیکن میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھوں گا اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا آج آپ جو ہنسے ہنسانے آئے ہیں وہ آج اپنے دماغ سے نکال دیں عزیز تو لوگوں کو لکھنا اور میں اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں اللہ نے کیا کہا اے نبی میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو دین وہ ہے وہ نبی کی اوپر مکمل ہوا ہے اور جن لوگوں نے نبی کے کام آنے والے لوگوں کو بھی دین میں شامل کر لیا ہے وہ دین نہیں ہے دین وہ ہے جو اوپر مکمل آئیے جائز اور ناجائز کا فتبہ اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھئے گا میں فتبہ نہیں دوں گا میں صرف مثالے دوں گا کوئی مر جائے باپ مر گیا میرا قرآن خانی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دین کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا اگر اللہ کے نبی نے صحابہ کو اپنے گھر پہ بلا کر سب کو ایک ایک پارا دیا ہو یا قرآن دیا ہو اور ان سے بخش دو, دو اگر ایسا ایسا کوئی سبوت ملتا ہے تو قرآن خانی کرنا سنت ہے اور اگر نبی نے نہیں کیا ہے بات میں تم کرتے ہو تو یہ ہے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہم مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بدا سر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ کر انتقال ہو گیا کل چورا ہو کر بیٹھتے دوسری باتیں ہوں گی مولانا ارے ہم تو جائز و ناجائز کی بات ہی نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ جا کے انتقال پر قرآن پانی کی ہو یا صحابہ کے پارے کیے اگر دلیل ہے تو سنت ہے اور نہیں ہے کوئی ابھی دلیل تو بداٹ ہے اللہ के نبی کے تین بیٹے انتقال کر گئے قاسم عبد اللہ ابراہیم اگر آپ نے کسی کے انتقال کے بعد قرآن خانی کی ہو اور ایک تارک نبی کو دیا ہو تو سنت ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو بداٹ ہے نبیا دیا نبی کی زندگی میں استعمال کر نہیں زہ رکیا خوشون دوں اگر نبی نے کبھی کیا ہے اپنے گھر پہ جمع یا کہیں پر بھی جمع ایک دلیل دے دو اگر کیا ہے تو سنت ہے اور نہیں ہے تو بدات ہے جنگ پدر میں چودہ صحابہ شہید ہوئے ہیں اگر نبی نے کبھی ان پر انگے بخش آئے ہے تو سنت ہے نہیں کیا ہے تو ہے جنگ حجمین میں ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں نہیں ان کی طرف پڑھ کے رکھشہ ہے سننا پہ اور نہیں لیا ہے تو پداٹ ہے میرے بھائی جو اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں हमने رہی ہے ہم نے جو جائزے نہ جائز کی پارٹی نہیں کہی ہے ہم نے دول میں بٹھانے والی بات کہی ہے اگر نبی اللہ دیتے ہیں ہاں سے سابق ہے تو سننے کے اور نہیں ہے تو پدا تھا آپ نہیں یہودی ہوگی اولاد ہم تمہیں یہودی ہوگی اولاد نہیں گے روڈ پہ گورام ہوتا ہے میرا تو یہی حال ہوتا ہے آواز پڑھنے والی بات نہیں ہے مجمع اتنا ہو جاتا ہے بات میں یہ کر رہا تھا میرے تم نے اتنی سی باتوں کو اٹھا کر کہہ دیے یہودیوں کی اولاد ہے ہم یہودیوں کی اولاد ہیں یا نہیں یہ میرا رب جانتا ہے لیکن تم میرے بھائی ہو تم میرے بھائی ہو اس لیے کہ پران کہتا ہے انہنا اننا کلپنا تم نکل با وجالنا کم سو بہت کبائی والی تارکوں دنیا کے لوگوں ہم نے تم کو ایک عمر دیکھی اور اس سے پیدا کیا ہے تم سب کا باپ آدم تم سب کی ماں ہوتا تم ایک بابوں کی ماں کی اولاد ہو تم مجھے یہودیوں کی اولاد کہتے ہو شوق سے کہو لیکن ہم تمہیں اپنا بھائی کہیں گے اس لیے کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو میں بھی آدم کا بیٹا ہوں تم بھی ہمارے بیٹے ہو میں بھی ہمار کا بیٹا ہوں میرے بھائیوں ہم تمہیں یہودیوں کی اولاد نہیں کہیں گے اب اندازہ لگاؤ قرآن کی پر کون اللہ رہا ہے تو میں تمہارے جملے مبارک ہوں اور ہمیں قرآن کی تعلیم مبارک ہو یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے تم جو چاہو کہو لیکن ہم تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی کہیں گے گھر میں بھی چار بھائی ہیں ان میں اس میں ہو جاتا ہے اگر ہمارے تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا تو کیا ہوا ہم آؤ قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ہر <متحدث> آدمی کہتا ہے ہم صحیح ہیں <متحدث> ہو سکتا ہے تم صحیح ہو ہم غلط ہم <متحدث> صحیح ہو تم <متحدث> غلط لیکن قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھ کر اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش کرو قرآن اختلاف مٹا رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اسی دین سے راضی ہوں جو آپ نے <متحدث> لوگوں کو دیا کیا آپ نے لوگوں کو پیش کیا اللہ کے کی نبی نے جو دین لیا وہی ہے حضرت نہن پی تھے نشا پی تھے نہ مالکی تھے نہ ہم بلی تھے صرف محمدی تھے میرے بھائی لوگ حضرت عمر کا زمانہ آیا وہ بھی نہ ہن پی نہ مالکی نشا سی نہ ہم بلی نہ جو ہے مالکی نشا سی نہ وہ محمدی تھے حضرت بھی کسی کے بھی میرے بھائیوں ہم لوگ بھی تکلیف کرنے والے نہیں تھے وہ بھی صرف محمدی تھے حضرت علی بھی محمدی تھے اور ان کے پاس جو دور آیا وہ بھی محمدی کا دور تھا بہت تھا میرے بھائیوں اور یہی دین کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ فرماتا پرماتا اللہ سمجھاتی ہوں کہ میں نے یہی دین مکمل کر دیا ہے اور اسی دین بھی میں نہ خوش ہو گیا ہوں قرآن کی یاد بھی کہہ رہی ہے اسی دین سے جڑا جو جیت بناب محمد رسول اللہ نے دیا یہ میں جائے گا آئے قرآن کی آیت نہیں بول رہا ہوں قرآن کیمبر نمبر تین یا داد کرو رسول کی داد کرو تلو عمال اللہ اور اس کے رسول کی داد چھوڑ کر دوسروں کی داد کر کے اپنے عملوں کو باطل مت کر لو اپنے عملوں کو برباد مت کر لو اپنے عملوں کو خراب مت کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول مت دیا ہے جو اللہ نے دیا ہے اور جو شخص دوسروں کی بات کو رسول کی بات سے زیادہ اہمیت دے گا تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے اللہ کی بات کرو رسول کی بات کرو اور اللہ اور عسول کی بات چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کر کے جیسے اللہ اور رسول کی تعدی جاتی ویسی اگر دوسروں کی اطاعت اگر کر رہے ہو تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں اگر ہمارے عمل پر اللہ رستے رسول کی ماحول ہے تو ٹھیک ہے, ہے اللہ کی بات اور رسول کی تعداد پر کام کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے یا دوسرے کی بات اگر ہم مانگ رہے ہیں اور اس کی بات پر رسول کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل ہے قابل قبول ہے میرے بھائیو اور غور کرو قرآن میں ایک طریقہ یہ مٹایا ہے اس کلاف کا کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے یہ تین آیتیں ہوئی نسمی... ایک آیت اور لے لو اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو مٹانے کا وہ نام تک پیش کر دیا ہے اللہ کی بات کرو اور رسول کی تعداد کرو ان تم اور ہاکی میں کی تاپ کرو امیر کی تعداد کرو, کرو اس کا مطلب یہ ہے اتی اللہ دیکھیے اتیو آ رہا ہے اللہ کے ساتھ وہ اتیور رسول رسول کے ساتھ بھی اتیو آ رہا ہے لیکن المر من کل کے ساتھ اتیوم نہیں آ رہا اتی اللہ وہ اتیور رسول تو المر منکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اباد ہر حال میں ہے رسول کی اطاعت ہر حال میں ہے امیر اور ہے لیکن ہر حال میں نہیں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی <سؤال> کی بات کی جائے گی اگر کوئی اقلام حمید سے ہٹا اگر کوئی اس کے رسول کی بات سے ہٹا نہیں کی جائے گی اس لیے اس کی بات مستقل نہیں ہے ہم کسی دائرے میں علماء کو بھی مانتے ہیں آپ کو بھی مانتے ہیں بزرگوں کو بھی مانتے ہیں ان کی بات اس تب تک مانتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے دائرے میں ہوتی ہے اور جب اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے ہٹ جاتی ہے وہ بات باتوں پھر ہم ان کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے ایک اور تاکی فرمائی ہے کیا فرمایا اللہ کی تعداد کرو رسول کی تعداد کرو رات نے عمرہ کی ہاں کہتا کرو کرو لیکن رکھونا تھا تم فیشاعی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے آمین زور سے ہے یا نیت اوپر ہے یا نیچے شرابی بیس رکار کو یا آدھ رکار کا تین لڑا کے ایک مجلس کی تین ہیں یا اگر کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے مولوی جدید کے پاس مچ جانا ابو صاحب کے پاس مچ جانا ہم اپنوں کا نام لیتے ہیں تمہارا نام نہیں لیں گے ان کے پاس ان کے پاس بچ جانا اگر اختلاف پیدا ہو جائے کسی بھی مسئلے میں انتنا تم اگر چین کی کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو کہاں لے جانا اس اختلاف کو دور کرنے کا راستہ بھی قرآن بتلا رہا ہے اللہ ادالت میں لے جانا جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جانا تو تم اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اس اختلاف کو اللہ کی طرف لے جاؤ کیا ملب آسمان پہ جاؤ گے ساتھ میں آسمان پہ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب قرآن کی طرف لے جاؤ اور رسول کی طرف لے جاؤ کیا مطلب مدینہ میں جاؤ گے رو دے کے پاس نہیں رسول کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر حدیث پر اس مسئلے کو لے جاؤ اور وہاں سے جو جواب ملے اس پر سب عمل کر لو اور اپنا اختلاف وہیں سے نکالو میرے پیارے ساتھیوں جو کتاب تو تین کی گا اللہ کی رسول کی وہ الم امیر کی لیکن اختلاف جب ہو جائے تو امیر کے پاس نہیں جانا ہے اختلاف اگر ہو جائے تو مولوی کے پاس نہیں جانا ہے اختلاف اگر ہو جائے تو اس کو لوٹانا ہے تو ہی طرف اللہ کی عالت اور رسول کی طرف نے کوئی عدالت نہیں دی ہے میرے پیارے ساتھی یہ وہ آپ کو بتانے کا ایک چوتھا راستہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افسوس یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے وہ یہودیوں کی اولاد کہلاتے ہیں ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں تک اور تم قبل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں چار چیزیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کافی ہیں حدیث پہ آ جائے کچھ باتیں آپ کو یہاں بھی بتا دی جائیں کہ اللہ کے ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیسے مٹانے کا حکم دیا ہے اور اختلاف کیونکہ قرآن و حدیث کے دائرے میں اگر اختلاف مٹایا جائے تو زیادہ بہتر رہتا رہتا حدیث نمبر ایک लंत बिन्नू माँ तम सत्युंदी महिमा किताबुल्ला ही व सुन्नति ही लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगी हो। लंत बिन्नू मां ماں کی مر گور کرو نمل ماں ماہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمرہ نہیں ہوگے ہاتھوں میں مخالف کیا نکلا جب ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے اور جب چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے وہ دونوں چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب و سنتی اور میری سنت میرا راستہ میرا طریقہ بھی بتاؤں گا سنت کس کو کہتے ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں غور کرو اللہ کی کتاب اور میری سنت اور اس پر اللہ کے نبی نے کیا کہا گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے آج ہم گمراہ ہیں اس کا مطلب ہم نے ان دونوں کو دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق توفیقہ پر اور ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر گمراہی سے بچانا چاہتا گارنٹی کارڈ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے لوگوں میں اپنے انتقال کے بعد تمہارے درمیان چار چار بزرگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے بولی صاحب یہ کوئی بات رہی کیوں کیوں جب اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت سے پہلے تیس جھوٹے رسول پیدا ہوں گے سلا سنا تبداب نہ جاتا میں بات میرے پاس میرے انتقال کے بعد تیس جھوٹے رسول پیدا ہوں گے آپ یہ فرما سکتے ہیں قیامت سے پہلے کانا دجال آئے گا اس کے ماتھے پر کاف کا کافر لکھا ہوگا وہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ ان کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ آدمی جہنم میں داخل کر دے گا وہ جنت ہوگی وہ پھولوں کی اس میں مہت آئے گی تو اللہ کے رسول قیامت سے پہلے کی خبر دے سکتے ہیں کہ میرے بعد چیز جنڈے رسول آئیں گے میرے بعد اتنا بچان آئے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے احمد کو بچانے کے لیے اس کے سر سے فٹا سے بچانے کے لیے اتنے دور کی خبر دے سکتے تھے اللہ کے کی رسول تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد چار امام آئیں گے ان میں سے تم کسی ایج کو پکڑ لینا تمہاری نجات ہو جائے گی اگر آپ کو ایسا کہنا ہی ہوگا تو آپ یہ پرماتے کہ لوگوں میرے انتقال کے بعد ابو بکر کو پکڑ لینا عمر کو پکڑ لینا عثمان کو پکڑ لینا علی کو پکڑ لینا لیکن آپ نے امام اور بزرگوں کی بات تو بہت بڑی بات آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا اگر یہ جملے کہے بھی ہیں تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ دیا علیہ سنتی سنت القلفائی راشدین محدید پہلے میری سنت پر عمل کرنا میرے سیئرے پر عمل کرنا علیہ تھی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا و سنت الخلاف راشدین المحدید ہمارے ہدایت آیا کلفائی راشدین سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا میرے پیارے ساتھی ہو خلاف لٹانے کا یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا آپ نے کہا تو کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں کو جب تک تم مزبی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے چلیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھتے جاؤ حدیثیں پڑھتے جاؤ اور کسی کا نام لینا مناسب بھی نہیں میں بعد میں اس کی وجہ بتاؤں گا ایک حدیث ہو گئی آپ کے سامنے اتنے ماجا کی اس روایت میں اٹھائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہی پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا راستہ کھینچا کھینچا ایک لائن کھینچی نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی سیدھی انجمینی دو لکیریں اس کی دائیں طرف کھینچ دی یہ ایک لکیر مان لو یہ ایک لکیر ہے دو ایسے کھینچ دی اس نے ملا دی اور دو ادھر سے کھینچ کے یہاں ملا دی یہ سیدھی لکیر ہے دو ادھر ادھر دو ادھر دو لکیریں آپ نے بائیں کھینچی دو بائیں کھینچی جو سیدھی لکیر تھی اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا <سؤال> کہ یہ سیدھا راستہ ہے وہاں کا شرابی مستقل اللہ یہ میرا سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے اور ان دونوں لائن دو گائے اس <سؤال> جی، پر آگے وہی آزاد شیسان آزاد شیطانبیل شیطان آزاد شیطان یہ سیتانی راستہ ہے یہ شیتانی راستہ ہے یہ شیطانی راستہ ہے یہ شیطانی راستہ اور بیچ کا جو راستہ تھا جو لائن فری کیجیے اس پر آپ نے فرمایا یہ طرح کے ہے یہ تم اسی راستے سے چلنا اسی راستے کے اوپر چلنا اب آپ غور کریں اس حدیث پر کہ اللہ کے نبی نے چار ہی لائنیں کیوں کھینچی تھی تو آپ کو بہت بڑا مقصد حل ہو جائے گا بہت بڑا معاملہ آپ اس حدیث کی روشنی میں دور کر لیں گے دو لکیریں آپ نے تائیں کھینچی اور دو بائیں کھینچی اور چاروں لائنوں پر لکھا سینتالی راستہ اور سیدھی والی لائن پر لکھا یہ میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے حالانکہ آپ یہ فرما چکے تھے کہ بنی اسرائیل میں بہتر فٹرے تھے میری امت میں تہتر فٹرے ہوں گے تو آپ کو تہتر لکیریں کھینچنی چاہیے تھی اور بیچ والی لکیر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے لیکن آپ نے تہتر اور بہتر لائنیں نہیں کھینچی آپ نے کچھ چار لائنیں کھینچی تھی جو کہ آج یہ دعوے کیے جانے کے چار ہوں میں بٹا ہوا ہے چار ہی مسلمانوں کے ماننے والے جنمت کے اندر جائیں گے بتیا کوئی نہیں چار لائنوں کا اشارہ تھا میرے پیارے ساتھی ہو اسی لیے بلا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ ہٹا گئے یہ ہے بتیاں بائیں والے راستوں پہ تم بچنا اور سیدھے راستے پہ چلنا دائیں بائیں والا راستہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہوگا اور سیدھا والا راستہ میرا یعنی اللہ راستہ ہوگا اللہ ہمیں تائیں بائیں والے راستوں سے محفوظ فرما اور سیدھے راستے نہ را چلنے کی توفیق کر نہیں سکتا ہوں جس کو جگہ نہ ملے وہ اسٹیج پہ بیٹھ جائے اسٹیج پر بیٹھ جائے گا جس کو جگہ نہ ملے وہ کھڑا ہو کر بھی سن سکتا ہے کان میں آواز جا رہی ہے آدمی آؤ گے تو یہی ہوگا پہلے آتے تو کرسی ملتی, ملتی ملتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا جی اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جو تیرا راستہ تیرے نبی کا دو ویسے ہو گئی ایک اور حضرت عمر تاروق سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے سنم دارمی حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس کے راوی حضرت جاگر ہیں اطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نسختم منت ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ تھا تورات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حاضی ہی نسخت اے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے فقط رسول اللہ, اللہ کے نبی خاموش رہے فجعل یقرم حضرت عمر پڑھنے لگے تورات لو پڑھنے لگے وہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی عمر نے پیراب کرنا شروع کی تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدلا سرخ ہو گیا بعض ماسوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے انار کا جوس ہوتا ہے ایسا جوس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے کہ انار کا جوس کیا اتنی سرخ ہو کر حضرت ابو ببل صدیق کی نظر پڑ گئی اللہ کے نبی کی اوپر تو ڈانٹنے لگے حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر ماں عمر نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو تو آپ جا رہے ہو تمہارے پڑنے سے نبی کا چہرہ دیکھو کیسا ہو گیا عمر سارا امرجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق نبی کے چہرے چہرے چہرے چہرہ پبلا ہوا لال چہرہ سکھ چہرہ تو رات بند کر دی زمین پہ رکھ دی فرمایا باللہ من غضب اللہ ومن رسول اللہ کے نبی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے میں نے آپ کو ناراض کرنے کی ہراسے سے نئی تو رات پڑی بلکہ اس لیے پڑھی گیے تو اور آپ کے موسا بروازل ہوئی تھی یہ بھی آسمانی کتاب تھی اس لیے میں نے زیادہ سے پڑھ لی ہے رضی اسلام میں تو اللہ سے راضی ہوں کو رب مانتے ہوئے میں تو اسلام سے راضی ہوں کو دین مانتے ہوئے میں تو محمد رسول اللہ میں خوش ہوں راضی ہوں میں آپ کو رسول مانتے ہوئے میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے کوئی چور چور نہیں ہے میں آپ کو مانتا ہوں نا جو کتاب اتری ہے میں اس پر ہی مال لایا ہوں لیکن اور تو میں نے ایسے ہی پڑھ لیے ہے آپ کو گسکا دلانے کے لیے نہیں اب اللہ کے ندی کے جو الفاظ تھے وہ سن لو انہوں اس میں تجربی ملا دیے لیکن میرے آنے کے بعد میرے نبی بن جانے کے بعد میرے رسول ہو جانے کے بعد اللہ نے ساری شریعتیں منسوخ کر دیے اب کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا اللہ ہی لوگ اللہ کی قدم دم یہ کتابیں بھی اوپر ڈالی ہوئی موسا برابر اگر علیہ السلام بھی زندہ ہوتے السلام بھی موجود ہو علیہ السلام بھی آ جاتے زندہ ہوتے اور وہ میری نبوبت کو پا لیتے یعنی ان کی زندگی میں میں نبی بنا دیا جاتا اور موسالیہ سلام میری زندگی میں ہوتے اور مجھے نبی پا لیتے یعنی مجھے نبوت مل جاتی میری نوبت کو پا لیتے میری غلامی کیوں نہ پڑی میری راہنا پڑتی میری بات ماننا پڑتی اور اگر موسیٰ میری بات چھوڑ دیتے وہ ترقا اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا ہوتا اور موسیٰ کو مان لیا ہوتا جبکہ وہ نبی ہے اللہ کے پیغمبر اور کتاب بھی اردو تورات اگر منسا اور میں دونوں آمنے سامنے ہوتے اور تم ان کر لیتے ان کیلامی کر دیتے اور مجھے راستے سے گمراہ ہو جاتے سیدھے راستے سے پڑک جاتے جب موسا کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی تو تم کون ہوتے ہو ان کے اقتبا کرنے والے میرے پیارے ساتھیوں اس حدیث نے دودھ کے تجھے پانی کا پانی الگ کر دیا کہ جب جب رسول کی زندگی میں موسا کی نہیں چل سکتی ہے اور قرآن لائے جانے کے بعد اسلامی کتاب جا سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد کسی امتی کی کتاب کو شریعہ کا درجہ کیسے کیا جا سکتا ہے کسی مولگی کی کتاب کو اور کسی بزرگ کی کتاب کو ہم رسول کی شریت اور اسلامی سرد کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں ماتا کرنا چاہیے معا کرنا چاہیے جنازہ نہیں امتیاز رہا ہے اور ہم آفس نہیں رہے ہیں رسول کی زندگی میں موسا کی نہیں چل سکتی ہے تو رسول کے رسول کے متیون <سرح> <उमती> کا <کو سرح> है کیسے دیا جا سکتا ہے رسول کیسے دی جا سکتی ہے اور میرے بھائی جو بس اب یہاں پر مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں کہ آگے جو جملے نکلنے والے تھے میں نے ان کو کیسے کیسے ہو اگر میں ان کو بیان کر دیتا تو شاید بمبئی میں جو ربانی صاحب کا حال ہوا وہی میرا ہوتا مجھے بالو بالو میرے پیارے جاتیوں رسول کے آ کے بعد رسول کی زندگی میں جب موسا کی نہیں چل سکتی ہے تو جانے کے بعد رسول کی امتی کی چلے گی رسول کے آ کے بعد جب موسا کی کتاب نہیں چل سکتی ہے تو رسول پر قرآن نازل ہو جانے کے بعد رسول کی امتی کی کتابوں کو شریعت کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے ہاں آپ کے ایک سوال کا جواب بھی میں دے دوں آپ کہیں گے بلی صاحب پھر آپ رامائن گیتا کے شلوک کیوں پڑھتے ہو تو اس کا بھی جواب میں دے دوں ہم ان کو نہ تو سچا سمجھتے ہیں اور نہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے جیسے کبھی کبھی ہم کو اپنے بھائیوں کی کتابوں سے یہ دلیل لینا پڑتی ہے کہ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے تم تم سے کم مجھے نہیں مانتے ہو تو اپنا تو اپنی کتاب کا تو مانو اپنی کتاب کا تو مانو اسی طریقے سے ہم غیر مسلموں کو ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ چیز کا ثبوت تمہاری کتابوں میں موجود ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کتاب بھی صحیح ہے اور اس پر ایمان لاؤ یہ مقصد نہیں ہے جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں مولوی نے یہ لکھا فلاں مولوی نے تم اپنی مولوی کی تو مانو اس نے یہ لکھا اس نے غیر مسلموں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تم اپنی کتابیں تو سمجھو بس میرے پیارے ساتھی ذرا تصور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاب کو مٹانے کا ایک طریقہ یہ بتایا کیا فرمایا کہ رسول جب میں آ گیا تو جب میری زندگی میرے آ جانے کے بعد جب موسا کی نہیں چل سکتی ہے تو میرے آ جانے کے بعد میرے کسی امتی کی بات بات میری بات کا رجحان کیسے پا سکتی ہے اور جب چتوات نہیں چل سکتی ہے میرے قرآن میرے اوپر uh, قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد جب تورات نہیں چل سکتی ہے تو پھر قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد امتیوں کی لکھی ہوئی کتابیں کیسے چل سکتی ہیں ان کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے ایک حدیث اور سنتے جائیے اس کے بعد پھر آپ غور کر لیں اور خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول نے اختلاف کیسے مٹایا اور آپ نے اس میں لفظ بھی استعمال کیا کہ میرے انتقال کے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے لیکن اس اختلاف کو کیسے مٹاؤ گے وہ اختلاف کا طریقہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ساری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو خطبہ دیا حضر کی نماز پڑھائی اور حضر کی نماز کے بعد ہم کو واضح نصیحت کی حیز الفاظ سنتے جائیے ایک سانس میں پچاس مرتبہ یہودیوں کی اولاد کہہ جاتے ہو ایک سانس میں کبھی حدیث بھی کر دیا کرو تب ہم سمجھیں میرے بھائی ہو تم میرے بھائی ہو اللہ کی قسم مجھے ہمدردی ہے تم لوگوں کو دور کرو ہم تمہیں اپنا بھائی مان کر ہم تمہیں قرآن حدیث کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ, پہ آئیں اور اس کا طریقہ وہی ہو جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا تم کہو گے میرے مولوی کی مانو میں کہوں گا میرے مولوی کی مانو اختلاف نہیں ہوگا اختلاف ختم کرنے کے لیے ایسا جج چاہیے آپ میچ دیکھتے ہو تو امپائر ایسا ہوتا ہے جس کو دونوں کو ٹیمیں مانے تو ایسا جج ہونا چاہیے جس کو تم بھی مانو ہم بھی مانے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جج صرف ایک ہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اس جج کو آپ انکار نہیں کریں گے ہم بھی جج کا ہونے کیسے سے انکار نہیں کریں گے رسول کی عدالت سے جو فیصلہ ہو چاہے وہ میرے خلاف ہو یا تمہارے خلاف ہو جس کے خلاف ہو اس کو اپنی غلطی معاف لینا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے اور صحیح بات پر عمل کر لینا چاہیے یہ ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے پیڑ کا مسئلہ نہیں ہے یہ حاقت کا مسئلہ ہے طاقت کا ہے جو مسئلہ ہے جنت و چہنت کا مسئلہ ہے میرے بھائیو ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں اللہ ہم کو ہمیں بھی بنائے نہیں ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس راج ہم سب کو اس راستے پہ چلا جو تیرا راستہ ہو اور تیرے نبی کا راستہ ہو جو قرآن کا راستہ ہو اور جناب رسول حدیث کا راستہ ہو ایو ہو سکتا ہے کہ میری اس دعا پر بھی بہت سے لوگ آمین نہ کہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کون کہتا ہے اور قرآن و حدیث کون سا ہے ایو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم بھی عطا فرمائے صحیح بھائی بہن کی ہمیں آپ نے کہا لیا ہم نے کچھ نہیں کہا لیکن کے اندر بھی اتنا ہونا چاہیے دل کہ بات کو بھی کے ساتھ سن سکیں ہمیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو ہے کہ آپ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں ہمیں آپ کے وہاں تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم وہاں نہیں ہم آج اختیار کریں گے یہ ایسے یہ بیٹھے آپ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اہل حدیث تین طلاقوں کو تین نہیں ایک مانتے ہیں یہ نہ بھی رکھتے ہیں حرام کاری کر رہے ہیں ذرا سا بندی کی بات تو سوچو اور اندازہ تو لگاؤ یہ حرام کاری کا الزام آپ نے اہل حدیثوں کی دشمنی میں پہلے کسی کو لگایا ہے بلکہ انتظام ہے جب اللہ کے رسیم کے زمانے میں کوئی دیتا تھا تو اللہ کے رنگ کہنے کے یہ ایک ہے جاپ کسی بھی کو رجوع کر لے آپ نے لے لیا جناب اللہ کے اوپر لگایا ہے دشمنی جب ایک اندھی ہو گئے ہیں پا رہے الزام خود بنا دے وہ رسول کے اوپر لگ رہا ہے سنن کو الفاظ اٹھاؤ جس میں سادی وقت تلبتی اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو تین تلا میں اپنی بیوی کو تلاک اللہ کے بادی نے کہا اللہ کی نبی تینوں دی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں انا بینا بھی کتاب بھیا بھائی کم تم اللہ کی کتاب بیاان کا مذاق لانے لگے ہو میں زندہ ہوں یعنی قرآن میں دو مہینے میں دو تلاقیں بتائی اب طلاق میں دو طلاقوں کو دو مہینے میں دو مہینوں میں اپنی بیوی کو رجوع کر سکتے ہو اور تیسرے مہینے میں جو اپنی طلاق دو گے تو وہیں سے تمہاری دیوی کی عیدت شروع ہوگی اور وہیں سے تمہاری بیوی کی طلاق مانی جائے گی قرآن نے یہ بتایا ہے اور ابھی میں زندہ ہوں تمہارے مزاقرانے لگے ہوتے اٹھے ابو اٹھے سوری کی تلوار نکال کے کہا اے اللہ کے گردن رکھو سننے دو بس ہر تلوار اٹھانے کی بات کرو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے کہا جا اور اپنی بیوی کو رجوع کر لیں یہ ایک ہی تالاب ہے تین تالک ایک ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو اندازہ لگائیے پہنچ رہا ہے اتنے اندھے مت ہو جاؤ کسی کی دشمنی میں کہ الزام جناب محمد رسول پر لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا رجو کر لو تو اللہ کے رسول نے زنا کروایا تھا اس سہادی سے نظر میرے اس جو جو جو جو جو جاؤ کہ ان کے جملے میں ہم نے بہت سی جگہوں پر ایسا کرنے والوں کو کیا کیا القاوت ہے میری کیسے سن لو یہاں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے تکلیف ہو اس لیے میں وہ الزام تمہارے اوپر نہیں لگانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی غور کرو کہ الزام کس کے اوپر جا رہا ہے کس کے اوپر چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جب خطبہ دیا تو نماز پڑھائی پہلے فجر پہ اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھرا سلام پھرنے کے بعد خطبہ دیا خطبے میں القاصل بہادر کرنا لندن پہ بات کراتے ہیں ایسی نصیحت فرمائی ایسا دیا کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آنسو نکل پڑے اور دل دل گئے دل ٹھنڈا گئے دل کاپ گئے دل ٹھنڈا گیا اچھا کہتے ہیں کہ پتا لگائی ایک آدمی شادی نے کہا انہ آج گا تو نوبت یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ کا خطبہ آج دیا آپ نے تو ایسا لگا جیسے کوئی انتقال کرنے والا انتقال سے پہلے وسیعت کرتا نا یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آخری خطبہ ہو آپ کا جیسے انتقال کرنے سے پہلے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے یہ تو ایسا ہی کتبہ لگا ہے کہ میرے آپ کو نبی وسیعت کریے کچھ بصیت آؤ سینا ہم تو کچھ بصیت کیجیے تو اللہ کے نبی وسیعت کرتے ہیں اوسی تم بتب اللہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا اوسی تم بتب اللہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا معام یہی نہیں ہے کہ آدمی آئے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تاجد میں اٹھ جائے نماز پڑھ لے نظر میں نماز پڑھ لے مالک دینار بہت نیک تھے اور لوگوں نے نمازیں اور دن کی عبادتیں اور روزے یہ دیکھ کر کہنا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مالک انہیں دینار تم تو بڑے متقی ہو تم تو بڑے پرہیزگار ہو تم تو بڑے نیک ہو اور مالک تھے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو میں نے تم نے نمازیں پڑھتے ہوئے ہم کو دیکھ لیا تو متقی سمجھ لیا تم نے تحتوں کی عبادت کرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تو متقی سمجھ لیا دن میں روزہ رکھتے ہوئے اور شام کو پار کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھ لیا تو تم مجھے متقی سمجھنے لگے ہو لوگوں کو متقی دیکھنا ہے دیکھنا ہے تو عمر ابن عبد العزی کو دیکھو بھلا میں کہاں مدتی ہوں متقی اگر دیکھنا ہے تو عمر ابن ابد اللہ کو دیکھو دنیا ان کے سامنے آئی اور انہوں نے دنیا کو لات مار دی سونے اور چاندی دی امبار کے پاس لائے گئے لیکن انہوں نے سونے اور چاندی کو جھوٹے کی بات بڑا دیا ان کے پاس مالو تو وقت خطرہ نہیں آئے دنیا منہ کھول کر ان کے سامنے کھڑی تھی لیکن انہوں نے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا جب سونے اور چاندو کے خزانے پیش کیے گئے انہوں نے نظر آستان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگے آپ کلا جو دنیا ہسن وہ کلاسوں کی ہسنا وہ کلاسا بندار ہمارے رب مجھے دنیا میں خلائشیاں نہ کر اچھے کام ہوگا فرما اور آگرہ میں بھی ہمیں شباب سے محروم ہو کر آخر میں بھی ہمیں نیکی کیا فرما برما وہ اپنی آزاد اور چندن کے عذاب سے بچا لے اللہ میرے کامیابی سب نے بڑی ہے دنیا کے نظرا کو شبا اڑ جاؤں گناہوں کی چادر میں لبتا ہوا نہ ہوں اور آخرت میں میری کامیابی یہ ہے کہ جب تو میرا اگر کتاب لے تو میں ٹوٹ کر دلا ہوا نکلوں اور تیرا فلمان ہی ہوشتو اس سب کو اقرام کے ساتھ ہمارے عبدالحزیف کو جنگل کے اندر داخل کر دو میرے بھائیوں یہ کہنے کا معیار ہے جو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ کوئی دقت اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ہر معاملے میں اللہ سے لڑتے رہنا سم جہاں قرآن حدیثی بات کہی کہ جائے تو کون لگا کر سننا اس کو غور سے سننا اور اتحاد کرتے رہنا فرما برداری کرتے رہنا اور اتحاد کرنے میں تین کی بات کہیں سے بھی ملیں گے کو لے لینا وہ انسان آپ کا نہ اگر سے تمہارے اوپر کوئی کالا کلو کا غلام مسلط ہو جائے اگر تو تمہارا عامیر بن جائے اگر وہ بھی پرانے حدیث کی بات کر رہا ہو تو تم اس کی اطاعت کرتے رہنا اس کی فرما برداری کرتے رہنا اس کے بعد اللہ کی نبی نے فرمایا سمجھ من میرے پاس جو لوگ زندہ رہیں گے میرے پال کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے خاصا یار اختلاف کبیرا اور بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے وہ بہت زیادہ دین میں پھرتے دیکھیں گے وہ بہت زیادہ ریل میں ٹکڑے گے بہت بڑا اختلاف اس اختلاق کو ختم کرنے کے لیے میرا یہ راستہ اپنانا ارے و سنت سنتائی راشدین المحدین میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا فلفائی راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا المحدفا دلوں میں نئی نئی چیزیں مطلب نکالنا دید میں نئی نئی چیزوں کو نکالنے بچنا اس لیے کہ بھائی مہینہ کل مہینہ کلم میں ہوتا تھا کلم نکالتے بلا ہر دید میں نئی چیز بداتا ہے اور ہر گمراہی ہے اور بعض لوگ سمے پر مایا کہ ہر گمراہی ملے جانے والی ہے یہ طریقہ بتایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے کہ میرے ساتھی ہم بھی اپنے مولویوں کی بات مانتے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے आप غیر مقلق غیر مقلد غیر مقلق کے yes. جو جملے yes. استعمال کیے ہیں yes. موبائل میں میں نے تھوڑا سا سنا ہے غیر مقلق غیر مقلق آپ نے یہ جملے جو استعمال کیے ہیں آپ ان جملوں سے پرہیز کریے جیسے میں آپ کو بار بار کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ بھی ان جملوں سے پرہیز کریے ہم غیر مقلد نہیں ہیں کی دل غیر مقمد نہیں ہوتی ہے اندھیرے کی ضد غیر اندھیرا نہیں ہوتا ہے روشنی کی جد غیر روشنی نہیں ہوتی ہے یہ روشنی چل رہی ہے اب یہ پوچھ جائے تو میں کہہ دوں گر روشنی ہوتی روشنی کی زد اندھیرا ہوتا ہے ہم مکلک نہیں ہے مکلم کی ضدع ہوتا ہے مستبے ہم مستبے سنت ہیں مقلب کی زد غیر محل نہیں ہوتی ہے گمراہ کی جد غیر گمراہ نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے دن کی جد غیر نہیں ہوتی ہے دن کی زد رات ہوتی ہے ایسے ہی مقلف کی ضد متبعے ہوتی ہے غیر مقلف نہیں ہوتی ہے ہم کو کہنا ہو تو مکتبے سنت کا ہوگا ہم کو کہنا ہے غیر مقلف کیوں کیسے ہو تم تو صرف چار اماموں کو برحد مان کر ایک ہی بات مانتے ہو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی بھی بات مانتے ہیں امام شافی کی بھی بات مانتے ہیں امام مالک کی بھی بات مانتے ہیں امام محمد حمل کی بھی بات مانتے ہیں مانتے تو تم بھی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہے ہو ورنہ مجھے بتاؤ کوئی عورت اس کا شوہر بتائے بغیر اگر گھر سے غائب ہو جائے تو عورت کو کتنے دن انتظار کرنا چاہیے اپنے شوہر کا آپ کہتے ہیں اور آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اگر آپ باتیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں ابو حنیفہ کا فتبہ ہے ایک سو بیس سال انتظار کرے کتنا ایک سو تیس تیس کچھ لوگوں نے کہا تو کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے وہ لاسٹ میں اسی ٹکا اسی سے کم نہیں ہے مان لیجیے میری بیوی طلاق پا گئی ہم کھو گیا میں غائب ہو گیا موبائل سب تک ہو گیا کوئی فون اور نہیں کیا اب میری بیوی مان لیجیے اگر تیس سال کی ہے تو اب وہ کتنے دن میرا انتظار کرے گی اسی سال اب کتنے سال کی ہو گئی ایک سو دس سال اب وہ یہ سمجھے گی کہ میرا شوہر مر گیا ہوا اب سمجھے گی اب اس کے بعد ابھی بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اب بھی وہ چار مہینے دس دن جو مرے ہوئے آدمی عزت ہوتی ہے وہ پوری کرے گی اب میری بیوی کس سے شادی کرے گی میرے دادا سے جب وہ کوئی کام کی نہیں رہ گئی تو وہ کس سے شادی کرے گی آپ نے ابو حمیفا کا یہ خطبہ چھوڑ دیا اور یہاں پر خطبہ آپ نے امام مالک کا لیا اور اس پر مولانا اشرف علی تھان بھی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا لوگوں نے کہا بھائی ابو حنیفہ کا فردہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ نے امام مالک کے فردے پر عمل کر لیا یہ تو تقلید چلی گئی ابو حنیفہ کے بعد مکلت کار آ تو اشرف علی خان جی کو سنہرے الفاظ پر غور کرو کیا انہوں نے جملے کہے کہ ابو حنیفہ کی بات تو چھوڑ دینا ہی اچھا ہے امام مالک کی بات لے لو اگر امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دی تو صرف تقلید جا رہی ہے اور امام ابو حنیفا کی بات مان لی تو دین جا رہا اسلام جانا ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی لمبی عمر تک بیوی بی انتظار ہی نہیں کر پائے گی بنا کاری میں مبتلا ہو جائے گی اسلام جا رہا ہے تاری میں مبتلا ہو جائے گی اس لیے مان لو سال انتظار کریں اس کے بعد میں مرا ہوا مان کر وہاں یہاں پر جس طریقے سے آپ نے وہ ہنسا کی بات کو چھوڑا اور امام مالک کی بات کو مانا ایسے ہی امین اور رفل میں بھی و حدیث کو دیکھو جیسے اس مسئلے میں امام مالک کی بات مان کر ہی رہے کی پر کوئی فرق نہیں پڑا ایسے ہی اگر امین اور میں اگر آپ قرآن و حدیث کی بات مان لوگے تب بھی آپ کی حفیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ان شاء اللہ آپ کو مان لو قرآن کی بات کو لے لو میرے بھائی ہمارا جھگڑا صرف یہ ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات کو لینے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا ہونی چاہیے ہماری گلّہ ہم سب کو و حدیث پر چلنے کی عطا فرمائے میرے بھائیو آئیے آئیے ایک بات ہے میں بہت دلچسپ ذرا دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میں نے میں تو قسم تو نہیں کھائی تھی لیکن سوچا تھا کہ میں آج منتر ونتر نہیں پڑوں گا لیکن ایک منتر پڑھتا ہوں ذرا जिस नदी की बाहर और इताथ और बात मानने का उपयोग हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है हमारे भाई उनसे कितने दूर हो रहे हैं वे दाहषम महानिमा दि वरुण तपस्या परस्पर तादात महान पुराण संत बाराध्याय दो بارہ ادیا بارہ ادیا دو اور منت نمبر چھ چھ ویدا نبامت احمد مد نام کا ایک آدمی پورشم آدمی کا تجربہ میں پورشم کو کہہ رہا ہوں ویدا نبامت احمد آئے گا پروشم ایک انسان ہوگا مہان عمادت سب سے بڑا مہان پروش ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا وارو کا ایشور صاحب اللہ کا بہت ورلم کرنے والا نام, نام والا ہوگا اللہ کا نام سب سے زیادہ اللہ کے نبی نہیں دیا وارو اللہ کا نام لینے والا ہوگا اسی کے نقشے چدم پہ چلنا پرست جب وہ آ جائے تو اسی کے نقشے چدم پہ چلنا جیسا وہ کہے ویسی اتباع کرنا اس کی بات ماننا یہ آیا یہ نہیں آیا سوگ میں جانے کا پیراڈائز میں جانے کا جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں اور بھی راستے ہیں ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے یہ نہیں آ رہی دوسرا راستہ نہیں ہے تلسی داس جی نے سنگرامپور اور اسکند پارا میں کہا جب تک تک کویا بنا مہامد پارنا ہویا جب تک میٹھی آواز مدمنی میٹھی کو منی آواز یعنی سریلی آواز یعنی قرآن کی تلاوت جب تک, جب تک, جب تک یعنی قرآن باقی رہے گا جب تک مدنی کویا جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا بنا مہامد پار نہ ہویا کوئی محمد رسول اللہ کے دپہر پار نہیں ہو سکتا ہے یعنی سور کو چند نہیں پا سکتا ہے ہمارے نبی نے بھی یہی فرمایا کلو مت کل منابا میری بری کی پوری ہو جنمت کے اندر داخل ہوگی لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا صاحبوں نے پوچھا کہ آپ کا انکار کرنے والا کون ہے جو مسلمان بھی ہو آپ کو مانتا بھی ہو آپ کا انکار بھی کرے آپ منہ جو میری تاک کرے گا وہ جنمت میں داخل ہوگا پکڑ کر اور جس نے میری نا کی اس نے میرا انکار کر دیا یعنی جو میرا نافرمان ہے وہ میرا منکر ہے وہ مجھے نہیں مانتا یعنی میرا منکر کافر ہوا میرا منکر یعنی جو محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرے وہ نبی کا منکر ہے اب اتنے بات اتبا حضرت میرے مسلمان ساتھی ہو یہی محبت ہم کو بھی رسول سے کر لینی چاہیے رسول کی جب بات آتا ہے تو ساری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود رکھ جعال مسجد کے اندر قدم رکھ رہے ہیں مسعود رضی اللہ ابن مسود رکھ جا مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں اللہ کے نبی جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اتنے میں ایک دوسرے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کی نظر ان کی طرف پڑ گئی اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا جلس مکان اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور اس وقت عبد کا کیا حال تھا ایک باہر تھا مسجد میں اور ایک اندر تھا دیکھی کیسی رہی ہوگی ایک آدمی مسجد میں جائے, جائے ایک کر باہر ایک اندر کیسے جا رہا ہو اور اللہ کے رسول دوسرے کو دیکھ کر جو کھڑا ہو گیا اس سے کہہ گہرے بیٹھ جاؤ اجلیس مکانک اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ جیسے اللہ کے نبی دوسرے سے کہہ گہرے ٹوٹ گئے تھے عبداللہ اللہ نے مسود نے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ تو ایک کر باہر ایک کر اندر بیٹھ بیٹھے اب کیسے بیٹھے ہوں گے اب میں کر نہیں بتاؤں گا جس مریض میں بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں عبد اللہ جب اللہ کے نبی کی نظر ان کی طرف پڑھی دروازے پہ دیکھا بیٹھے ہوئے کہا تھا نہیں مسکوائے آپ نے کہا لڑاؤ میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ بیٹھ میں نے تم سے کہا تھا بیٹھ جاؤ ہاں استعمال دیکھیے محبت دیکھیے اور تم نے محسوس کا جواب یہ تھا اللہ حاصل کا نام لو کر تو نہیں کہا تھا آپ نے تو یہاں بیٹھ جاؤ ایتو ایتو دا دا جگہ پر میرے کانوں میں حکم میکن آیا آپ کی آواز آئی میں نے سوچا یہ اگر سارے مسلمانوں کے لیے ہے جہاں تک آپ لیا بارہ پہنچ رہی ہے میرے کانوں میں آپ کی میری آواز میں نے کا دوارہ کر لیا میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے یہ جملے کس سے گئے اگر آپ نام لے کر کہے ہو گئے تو الگ بات تھی آپ کا پیر کھاؤ میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اگر نہ بیٹھتا تو کہیں بولے آپ برباد نہ ہو جائے یہ جذبہ ہونا چاہیے یہاں پہ محمد مدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے سارے لوگوں کی بات ایک طرف محمد رسول اللہ کا فرمان ایک طرف سارے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے فرمان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے حضرت لوگ میرا پاس رب اللہ کالانوں کا مکان ہے مسجد ندی سے لگا ہوا ہے چھیتا ہوا ہے عبد اللہ اتنے اتیاگر اباس کے کچھ مہمان گئے حضرت عباس نے اپنے مہمانوں کو نیچے پھیرا دیا نیچے والے کمرے میں دیا. اوپر پچیس چھت تھی مٹی کی چھت تھی وہ اوپر چھت پر گئے اور انہوں نے کچھ کبوتر زبا دیے حضرت عباس نے کچھ کبوتر ضبع کیے لیکن محبت کیا ہے جب انہوں نے کچھ کبوتروں کو زما کیا تو ان کا خون زمین پر جم گیا گوشت بنا کر مہمانوں کو کھلا دیا مہمان چلے گئے دوسرے دن اتفاق سے بارش ہونے حضرتیں اب بعد بھی موجود نہیں ہے بارش ہوئی اور بارش, بارش میں زمین سے کچی زمین سے اس خون کو کو خون کو چھڑا لیا اور وہ پانی میں وہ خون مل گیا اور اس نے بارش کے پانی کو لال کر دیا اور جو پانی پرنالے سے بہتا ہوا زمین پر گر رہا تھا وہ لال رنگ کا پانی تھا یعنی کبوتروں کا خون پانی میں شامل ہو گیا اور پرنالے سے جب وہ پانی گرنے لگا تو وہ لال رنگ کا لال رنگ کا پانی گرا جو حضرت عمر فاروق کے کپڑوں کو گندا کر دیا چیٹے زمین پر گرے اور اس کو چیٹے مرے فاروق کے کپڑوں پہ آ گئے حضرت عمرے پاروک مسجد میں تمام لوگوں سے پوچھا کہ یہ پرنالہ کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں نے کہا ہاں اس سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اگر عباس سمجھتے نہیں ہے میری بات ہم نے بہت مرتبہ کہا لیکن وہ پرنالہ نہیں ہٹاتے اچھا ٹھیک ہے ان کو بلا کھلا ہوتا جباب دلاج آج موجود نہیں ہے ایک دن بڑے پارو روک گئے تھے دوسرے دن کا تلاش کر کے لاؤ جب وہ نہیں ملے تیسرے دن کروایا کہ ہم نے اباس کا دو دن تین دن انتظار کیا لیکن حضرت اباس نہیں آئے لہٰذا میرا حکم ہے کہ حضرت اباس کا کرنا توڑ دو میرا اہدافی میں امیر ہوں امیر انہیں امیدین ہوں خلیف ابھی ہوں اب میرا حکم ہے کہ پرنالہ توڑ دو پرنالہ توڑ دیا گیا اور حضرت عباس پرنالہ پر چلے گئے حضرت عمر فاروق برنالا دھوا کے چلے گئے ایک دن کے بعد تو اس دن شام کے بعد حضرت عباس بھی دوسرے دن گھر پہ آ گئے. انہوں نے جب پرنا لیتے ٹوٹا ہوا دیکھا پوچھا کس نے توڑا جب آپ حضرت عمر فاروس کے حکم سے توڑا گیا حضرت عمر دوسرے شہروں کا توڑا کر رہے تھے حضرت عباس نے مدینے کی اولٹ میں مدینے کی عدالت میں وہ بڑے تھے وہ اپنے کھان کی عدالت میں جا کر حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اتنی آزادی تھی امیر المومنین کے خلاف مقدمہ اور ابے اپنے پاپ کی حیثیت امیر المومنین کے مقابلے میں کیا کیا ایک تو سارے بائیس لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو حضرت عمر اور ایک صرف مدینے کی کوٹ مدینے کی عدالت کا جج کا حضرت ابے اپنے پاب نے نوٹس بھیج دیا فلا دن دنوں فلا پڑا تاریخ کو آئے عمر تمہیں کر گھرے میں کھڑا ہونا ہے تمہیں آنا ہے اور تمہارے خلاف جو کیس دائر کیا گیا ہے اس کیس کا تمہیں جواب دینا ہے حضرت عمر اس دن جلدی آ گئے گا سیپرم کولڈ میں پہنچتے ہیں ابھی آواز آتی ہے اندر سے میں ایک دوسرا مقدمہ دیکھ رہا ہوں آپ باہر بیٹھیے وہ بھائی اب نکاف جاتے ہیں عمر باہر چھائی بچی ہوئی ہے وہاں بیٹھ جائیے پہلے تو آواز ہی آئی کون انہوں نے کہا اندر سے امیر المو منی حضرت کے عمر اندر سے آواز آئی آپ امیر المنی ابھی رہی ہیں ابھی یاد آپ کے اوپر ایک اندام ہے یاد آپ کا نام بڑھائیے انہوں نے امیر المومنی کا نقبت ہٹائیے کیونکہ آج آپ یہاں ایک آوے کی سنوائی میں آئے ہیں امیر المنی کا روز میرے اوپر مت دکھائیے کہیں کا وہ مجھے کرنے سے ہم کو کہیں بات دے کئی انصاف انصاف نہ کرنا چاہتے میں کیوں نہ کرتے حضرت عمر فاروق میں کہا میرا نام میں فاروق ہوں میں عمر ہوں بیٹھی بات چاہیے بچی ہوئی ہے حضرت عمر کو باہر بڑھا دیا تھوڑی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے ان کو بھی یہی جواب ملا کہ باہر بیٹھو اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں ہاں بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ हैं رہے ہیں صحت بچے ٹھیک ہیں گھر میں دیکھیے مقدمہ ایک دوسرے کے خلاف دائر اس کا فیصلہ ہوگا لیکن ویسے بھائی کی جب وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں دوستی کی یہاں تو شادیوں میں بھی اس کی شادی شادی تو چھوڑو یہاں تو موت اور مٹی تک میں نہیں جاتے مر گئے اچھا ہوا زمین نہیں بہت ہلکا ہوا زمین حضرت عمر پارو ان سے مسافر کر رہے ہیں مانکا کر رہے ہیں مل رہے ہیں خیریت پوچھ رہے ہیں سب کچھ تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے کہ دونوں لوگ چلیے ادالت کے اندر چلیے کٹ گڑے کے اندر چلیے جج صاحب ہیں آپ کو ہم دونوں کو اندر بلایا اضرو عمر ہی کٹ گرے میں چل ہیں حضرت ابا سے کٹگرے میں کھڑے ہیں چار سال چھ سال دس سال مقدمے نہیں چلا کر تھے فیصلہ اس وقت فیصلہ ہوا کر حضرت عمر نے کہا جج صاحب میں نے ان کا پرنالہ اس لیے کلوایا اتنا ہی بولے تھے کہ فوراً صبح تک آپ نے ٹوک دیا حضرت عمر ابھی آپ خاموش رہیے آپ سے میں نے پوچھا نہیں ہے مقدمہ تو عباس نے دائر کیا ہے مدعی تو وہ ہیں مدعا الح آپ ہیں پہلے مدعی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا شکایت ہے آپ کو موقع دیا جائے گا حضرت عباس سے عباس بتاؤ حضرت عباس نے کہا کہ میں گھر پہ موجود نہیں تھا اور انہوں نے میری اجازت میری پرمیشن کے بغیر فرمالا توڑ توڑ دیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی کی چیز کسی کی ضرور کسی کی چیز پر, پر بغیر پرمیشن کے بغیر اس کی اجازت کے آپ ہاتھ میں لگا سکتے رہے ہیں اگر تو ہمارے نے حدیث رسول کی مخالفت کی ہے لہذا ان کو سزا ہونی چاہیے حضرت عمر ہمارے پاروف نے کہا اب تم بتاؤ کہ تم نے حضرت عباس کے پر کو کیوں توڑا اب انہوں نے جواب دیا تقاعتا, میں امیر ممین ہوں میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کو تکلیف سے دور رکھوں اور ہر ان کو آرام پہنچاؤں ایک امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اوپر نالا ہوگا پانی سے بہرا ہوا اور اس نے جب میرے کپڑے خراب کر دیے اور لوگوں کے کپڑوں تک کیا حال ہوتا ہوگا اور بارش کے دنوں میں کیا ہوتا ہوگا لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی اس لیے امیر ہونے کے ناطے سے میں نے ان کا فرمالا چھوڑوا دیا اور پھر میں نے دو دن ان کا انتظار بھی تو کیا جب یہ نہیں آئے تو میں بھی تو پھل تو نہیں ہوں مجھے اور جگہ بھی تو دیکھنا ہے اور جہاں جا تو مجھے معائنہ کرنا ہے فرمایا آیا اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو حضرت عباس نے کہا کچھ نہیں یہ سچ ہے انہوں نے دو تین دن انتظار کیا لیکن مجھے شکایت لیکن انہوں نے میری نیچا کہ بغیر پڑوا توڑا ہے حضرت عمر اب تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو حضرت تک کچھ نہیں میں نے تو ایک امیر ہونے کے ناطے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچی ہے میری ذمہ داری ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امیر کو اس چاہیے کہ اب کا وہ خادم ہوتا ہے یا تو اس کو اب کو جہاں تک ہو سکے پریشانیوں سے محفوظ کر لینا چاہیے میں نے بھی حدیث پر عمل کیا ہے اور راستے میں کوئی نقصان والی چیز ہو کاٹے بانٹے پتھر پر پڑے ان کو ہٹانے کا حکم ہے ایسے پرنالوں سے تکلیف پہنچ رہی بیس دن میں نے اس پرنالے کو توڑ دیا ہے میرے سامنے نہیں ہبھی دونوں نے حدیث اب اب نیپ کہتے ہیں گفتگو دونوں کی سننے کے بعد آئے ابا آپ کی دلیل کمزور ہے اور ہر ذریعہ عمر چونکہ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز تھی تکلیف دے رہی ہے اس کو ہٹایا جائے لہذا انہوں نے ہٹا کر کوئی جرم نہیں کیا ہے لہٰذا مقدمے کی فکری ہر عمر فاروق کو دی جاتی ہے چلیے ہو گیا حضرت عباس بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ اللہ آپ کو دے یہ دونوں جی بھی نکلے ہاتھ ملاتے ہیں حضرت عمر اور گلے ملتے ہیں حضرت عباس, عباس, uh, حضرت عباس لیکن حضرت عباس کی آسو ہے جس پر حدیث کے الفاظ ہیں جس پر مستق حمر کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے اپنا اپنا ماما تو سر پہ باندھتے ہوئے اس کو اتار لیا اور عباس کے آنسو کو پوچھنے لگے اور کہنے لگے اے اے عباس نبی کے چیزیں to okay. Justin. Okay. میں نے آپ کو رلانے کے لیے پرنالا نہیں توڑا آپ کو ستانے کے لیے پرنالا نہیں توڑا اللہ کی کفت آپ کی کوئی نفرت میرے دل میں نہیں ہے میں نے تو اس لیے توڑا کیونکہ دوسروں سے تکلیف ہو رہی تھی اگر مجھ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا لیکن پرنالی دل ان دربوں سے تکلیف ہو رہی تھی میں تمہارے دل کو ستانا نہیں چاہتا تھا اگر پاسنے کا کوئی بات نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کوئی اور وجہ ہے کیا وجہ ہے عمر رہنے تم اپنا کام کرو جب ان کے آسم نہیں ادر پہ اپات کے دو بڑے پاروائ کہا نہیں مجھے بتاؤ صحیح بات کیا ہے تم کیوں رو ہو گئے ہو ادر پہ اپاد آئے نہیں آپ نے جو پرنا توڑا ہے میں بھی جانتا تھا جو کرنا بہتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے میں صرف اس لیے پرنا نہیں توڑ رہا تھا میں بھی بہت پہلے توڑنا چاہتا تھا میں صرف اس لیے پرنا نہیں توڑ رہا تھا کہ جب یہ میں بنا رہا تھا تو ندی نے مجھے خود خود اپنے کاندے پر کھڑا کیا تھا میں ندی کے کاندھے پر سوار ہوا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آیا پاس کس جگہ پر تم پرنا یہ پرنالہ اس جگہ پر میں نے جناب محمد رسول اللہ کے حکم سے بنایا تھا آپ نے اس پر نالے کو توڑا ہوتا جو میں نے بنایا تجھے کچھ امید نہیں ہوتی اس پرنالے کو توڑا ہے جناب محمد رسول اللہ نے حکم دیا تھا اور وہاں بنوایا تھا حضرت عمر قارو کیا ہو میرا تو گئے اور حضرت اپنے اب باپ کو پکڑ لیا اور جج کی کرسی پر بھر گئے کو ہٹا دیا فرمایا نہیں کیا ہے اب امر کا فیصلہ سنو آئے اب اب تم میرے کاندوں پر کھڑے ہو گے اور اسی چلیے پر برنانا بناؤ گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا عمر سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اس پرمالے کو توڑا ہے جو تو حضرت محمد رسول اللہ نے بنوایا میرے بھائی جان لیتے محمد رسول اللہ کا مقام ان کے دلوں میں کیا تھا جب نبی کی ماں تجاتی تھی تو وہ اپنے فیصلے واپس آ لیا کرتے تھے اپنی باپوں سے رجوع کر لیا کرتے تھے اپنے ماں بے رفت کر لیا کرتے تھے اور یہ کہہ لیا کرتے تھے اب رسول کی ماں بھائی اب تم میرے چاندوں پر کھلے ہو جا اور اسی کے پر گالا بناؤ چاہ جناب محمد رسول اللہ نے بنایا یہ <تصفح> صحابہ کا حال تھا اور ہم سے کہتے ہیں یہ صحابہ کے منکر یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں میرے پیارے ساتھی اگر حتی سے پیش ہی جائیں تو آپ بتائیں جس چیز کو تم پکی کھیلتے ہو اور جس صحابہ کو گھر پتی کہتے تو ہی جس نے کی ہے یہ یہ غیر فقیر تھے یہ فقیر تھے یہ غیر فقی تھے فقیر کا مانا جانتے ہو سمجھدار اور غیر فقیر کا معنی جانتے ہو جاہل مطلب ہوا یہ صحابہ فقیر ہے یہ غیر فقی ہے ان کے اندر فقاحت تھی ان کے اندر فقاحت نہیں تھی یعنی یہ صاحبہ فقی سمجھدار ہے اور یہ صحابہ غیر فقی ہے یعنی صرف انداز میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ نہ ثم ہم جو بلّہ چاہیے آپ کون سا میسج کہنا چاہتے ہو فقی اور غیر فقیر بھی بحث کیا صحابہ بھی بکی ہو है ہے کیا کوئی لڑا دیجیے غیر بدلی ہو سکتا ہے میرے بھائی بہت یہ بھی کہا یہ حدیث ہیں یہ لوگ یہ بےچارے غیر متعلق مطلب، اجماع نہیں مانتے ہیں قیاس نہیں مانتے ہیں یہ بھی آپ نے درا پر انصاف لگایا ہے عرب اللہ کی حجمت بھی مانتے ہیں ہم قیاس بھی مانتے ہیں اجماع خود قرآن اور قیاس قرآن سے ثابت ہے تو ہم کیوں اجما اور قیاس سے مانیں گے جب قرآن و حدیث کہہ دیتے ہیں تو اس میں اجما بھی آ گیا اور قیاس بھی آ گیا جب اجماع اور قیاس کا سبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے تو ہم وہ بھی مانتے ہیں اور دوستوں یہ میرے بھائیو ہم اجما اور قیاس بھی مانتے ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نماز کی حالت میں بجنے لگا آپ کیا ہیں بیس میں تو نہیں آیا کہ نکال کے بند کر دو پھر میں رکھ لو کیوں کیوں, کیوں کیوں اس لیے کہ یہ بات کی ایجاد ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے مسئلہ اشتہادی ہے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صل وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنی نواسی حضرت امامہ ماما ان کے ساتھ جایا کرتی تھی آپ لیا جاتے تھے ان کو کوٹ میں لے کر نماز پڑھا کرتے تھے آپ کو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے جب رکو میں اس میں جاتے تھے تو ان کو زمین پر بٹھا دیا کرتے تھے دو تین چار پانچ تو بچی رہی ہوگی جب اتنے وزن کی بچی کو اٹھا لینا اور زمین پر رکھ دینا جب نے یہ عمل ثابت ہے تو سو گرام کا یہ ڈپلام اپنی جیب سے نکال کے بند کر کے ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں ہم نے اتنی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے یہ مجبور نہیں ہے کہ موبائل اگر نماز ابھی حالت میں بولنے لگے تو اس کو بند کر دو اور آپ کہتے ہیں کہ قیاس نہیں مانتے ہیں ہم قیاس نہیں مانتے ہیں لیکن قیاس کی سلیم بھی ہم حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ نہیں اب آپ بتائیے اللہ کی رسول نماز کی اور اپنے بچی کو گود میں لے لیا लेकिन आप ثابت ہے لیکن آپ بتائیں آپ حدیث کو مانتے ہیں کیا بھی مانتے ہیں بخاری کی روایت ہے اللہ کے ندی بچی کو گود میں لے لیتے تھے اب آپ بتائیں کہ آپ حدیث کو لے اب کوئی آدمی یہ قیاس لگائے ابھی ندی है سکتے ہیں گود میں اب کوئی آدمی ہے کہ بچی کو حدی سے ثابت ہے اب یہی لوگ اب یہ کہنے کہنے قیاس یہ ہے کہ کوئی کچے کی کلے جو گود میں اٹھا کر نماز پڑے تو نماز ہو جاتی ہے تو ہمیں اس قیاس کو کیسے مان لیں ہم اس قیاس کے رنگ گرے میرے بھائی یہی بیٹے ہم اسی قیاس کو نہیں مانتے آپ حدیث نہیں مان رہے اللہ کے رسول بڑھو ووٹ ملے کے نماز پڑھو ہے آپ کے نظر میں بات ہے اب آپ اس حدیث سے کے دوسرا نکال گئی چاہیں گے ووٹ میں لے کے نماز پڑھو تو نماز جائز ہم کیسے مان لیں ہم اس حیاس کو نہیں مانتے ہیں اس حدیث کو مان رہے ہیں ہم آیاستے ہیں میرے پیارے ساتھی ہو اب آپ دیکھیے کوا حرام کون سی حدیث میں آیا چیل حرام کون سی حدیث میں آیا گد حرام کون سی حدیث میں آیا توتا حرام کون سی حدیث میں آیا ہم نے قیاس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ پرندہ ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کو پکڑے دبائے اور ان کو اٹھائے وہ حرام ہے حرام ہے ہم نے دیکھا کوا پنجے سے شکار پکڑتا اور کھاتا ہے ہم نے کہا اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے کہ کوا حرام طوطا بھی اسی زمین میں آتا ہے ہم نے کہا حرام چیل بھی اسی زمین میں آتی ہم نے کا حرام کون کہتا ہے کہ ہم قیاس نہیں مانتے ہم قیاس مانتے ہیں لیکن قیاس کو ہم حدی کی کسرت پور رکھ کر رکھتے ہیں ہم وہاں نہیں مانتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کر کے بنایا جائے حدیث کی مخالفت کر کے بنایا جائے حدیث یہ ہو اور قیاس یہ ہو بتائیے کون سا قیاس ہے کون سا قیاس ہے مغربی نیلا مشرقی فدابہ کاغیران میں لکھا ہے مغرب میں رہنے والا لڑکا مغرب کہاں یہ ہے مغرب مغرب میں لڑکا مشرق میں لڑکی مغرب میں رہنے والا مشرق سورت میں رہنے والی لڑکی سے شادی کر لے لیکن دونوں اتنے دور ہیں بھائی یا ہوما سونا بھر دونوں کے درمیان ایک سال کی دوری ہو ایک سال کی دوری یعنی لڑکے کو لڑکی کے پاس لایا جائے تو ایک سال لگ جائے یا لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو ایک سال لگ جائے لیکن نکاح ہو جائے لڑکے نے لڑکی کی شکل نہیں دیکھی لڑکی نے لڑکے کی شکل نہیں دیکھی نکاح ہو گیا اگر لڑکا لڑکی کے پاس جائے تو ایک سال لگ جائے اگر لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو ایک سال لگ جائے لیکن نکاح کے بعد اگر چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کا مانا جائے گا جس کا نکاح ہو رہا ہے ہوا ہے اب آپ کہیے کہ اس کو مان لیں تو میرے بھائیوں ایسی حرامی اولادوں کو ہم تو اپنی اولاد نہیں مان سکتے اب آپ یہ کہو کہ یہ قیاس ہے اس کو مان لو ہم تو اس کو نہیں مان پاتے ہیں آپ منوانا چاہیں کے منواؤ ہم نہیں مان سکتے اس قیاس کو آپ مبارک ہو یہ قیاس ہے ہمیں یہ قیاس مبارک نہیں ہے ہم ایسی اولادوں کو اپنی جھولیوں میں نہیں بھرنا چاہتے ہیں میرے حساب سے دس بج گئے ہیں میرے پیارے ساتھی ہو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اور بڑے پیار سے میں نے کہہ دیا ہے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں دیکھیے جو گیم کھیل کر میرا پانی کے ساتھ معاملہ نپٹایا گیا اور ڈاکٹر ذاکر منائے جو کسی کا نام تک نہیں لے رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بھی اہل حدیث نہیں کر ہیں وہ اپنا مسلمان بچتے ہیں کے خلاف کوئی بات جب ایسے لوگوں پر بھی یہ گیم کھیل کر ان کے جلسوں پر اور ان کے اجلاس پر پابندی لگائی گئی اہل حدیض کو صبر کرو بعد میں بہت موقع ملیں گے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میرے خلاف دول دول دول بھی ثڑیت رچا جا رہا ہے میری زبان سے ایسے جملے بلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولوی جزیز پر بھی بمبئی میں پابندی لگا جائے اور اس میں غیر بھی شامل ہیں ہمارے بھی شامل ہے اس لیے میں نے بہت پرہیز کیا ہے میں نے کسی کے اوپر نام لے کر کوئی ٹپی نہیں کی ہے مجھے کچھ دن تک اسی انداز سے بولنے ہم ان شاء انداز میں آئیں گے جو ہمارا انداز ہے ہم اللہ سے ہمیں ایماموں کے نقطۂ نظر سے اختلاف مٹانے کی توفیق عطا کر قرآن و حدیث کی روشنی ہمیں اختلاف مٹانے کی توفیق ہم سب کو ہم کو فرما دے اور کتابیں سننے پر ہمارا ایمان مضبوط کر دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ